تو وسام ملا سفلا تو وسلام ملا سی رسو و وخاتم امبیا محمد المصطفى وعلى اله واصحابه صلى الله وعلى اله واصحابه الصدق والصفا بہدا رب من شیطوان رضیم بسم اللہ رحم <تصفيق> و تقو فتن طل تی بنوین ولم کو مخاص لاح شدی دلکار آ منت بلا اسپدلا مولا نلاد کر سو بل کری مل فلو نل یال منوسو سل موت السلام يا سیدی يا رسول اللہ دوسلام علیک یا سیدیا رسول دوستو السلام علیکم ہم و درود تو بعد بس آجز دی دعا ہے قدرت کاملا والے مولا تعالی دی بارگاہ کے اندر پناچیرنو خاندان دوستان سما ہر شرط تو اپنی رحمت دی پناہ اور دونا جہانوں دے اندر آفیت و سعادت بخشے اج کے ختبہ جمع المبارک دے اس مختصر وقت دے اندر جڑا مسلا چیف جسٹس کی برطرفی کا اٹھا کڑا اور پھر جلوس جلسے وغیرہ ایسے فتنے دے متعلق جناب دے قرآن و سنت دے نال کچھ نصیحت آموز گلہ گوش گزار کرنا اللہ ج شانہ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر سورت انفال آیت نمبر پچیس بچ ارشاد فرمایا ہے کم خاص آخ وعلموا ان الله شديد العقاب اور بچوں ایسے فتنے تو جیڑا ہرگز نہ پہنچ سی انہاں نو جڑے تواڈے چوں ظلم کر بیٹھے نے خصوصا یعنی صرف اور صرف ظالم تک یا ظلم زیادتی کرنے تک محدود نہ رہے گا بلکہ اس فتنے دی زد دے اندر کرے اور نہ وچ شامل ہو جان گے ایسے فتنے تو بچو اور اللہ تعالی نو جانو کہ وہ سخت آزاب والا ہے آیتِ کریمہ دا ایک مفہوم جناب دے سامنے پیش کیتا ہے اس دی تفسیر دے اندر مفسرین کرام لکھیا ہے فتنے تو مراد فتنیا دے اسباب ہیں گنا معاصی اللہ تعالی کی نہ فرمانی آڑے کم کام ان کے چپ رہے بندے خاموش رہن والے بندے طاقت ہون دے باوجود نہ روکن والے بندے جدو اللہ حرب المین اپنا غضب ناراضگی اتار پھر جڑے کرے نے وہ تو چپ راؤ والے وہ سب نرچ لپیٹ لینا کرے تاہرے وہ حقدار ہے ہی سن اللہ تعالی غضب اور ناراضگی دا نزول انہوں کے تے حق بنتا سی لیکن چپ رانے بھی قدرت دے باوجود نہ روکن والے وہ بھی نال شریک ہو جاندے نے اور مستحق بن جاندے نے اللہ تعالی اس غضب اور ناراضگی کا جڑے غضب اور ناراضگی آئیے او چپ رہن والوں بھی لے لینی پھر اللہ تعالیٰ دے عذاب آزاب مختلف شکل نے آپس دی سختی لڑائی فتنے املاک دی تباہی جھگڑے جلوس نسلی فسادات لسانی فسادات برادریاں دے جھگڑے یہ سارے اللہ تعالیٰ دی طرفوں عذاب ہوں نے سزاوا نے اس دے غضب اور ناراضگی دی ایک شکل ہوں اور جزا جگہ دی سل برائیاں برائی چپ راح کی پران پاک اور سنت رسول پاک سرکار تو یہ سمجھ ہے مسئلہ جیڑا میں بیان کر رہا ہوں اس سلسلے دے اندر دو احادیث سے مبارکواں جناب سنانا دو رو <تصح> <تصح> کہ ایسے جدوں فسادات آپس دیاں دے اٹھ کلو نل مرن مران والے سب کے سب ہلاک ترباد سے جانمی ہوں ہوں جو غضب الہی ہے کوئی کرن والے کچو پڑھ والے سب واسطے وہ جہنم دبال بنتے اور سب عذاب الہی عزاب ہے غضب گزب ہے اور او ادھر مرد گئے ادھر جانب داخل ہوتے گئے یہ دو احادیث مبارکہ ہے سلسلے اور دو احادیث مبارکہ کا حوالہ مصنف ابن نبی شہبہ حدیث کی کتاب ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ استاد اور شیخ کی کتاب الفتن آخری جلد جلدر دو احادیث مبارک موجود اسید بن متشمس فرماندی اسا ابو موسا شاری ادی اللہ تعالا نو صحابی پاک دے بیٹھے سکال اللہ فکم حدی فن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے تو میں وہ حدیث نہ سناوا جیڑی رسول کریم سکار بیان بی فرما سن گل بلا اصا ارد کیوں نہیں سکار بیان فرماؤ قال قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم مسا تو یکثر یق فرمایا قیامت قائم ہون تو پہلو پہلو قتل عام ہو جان گے بند کرو یار کنے فرمایا قیامت قائم ہون تو ہو پہلو قتل زیادہ ہو جانگے ہرج زیادہ ہو جائے گا اثر ارد کی تھی یار اللہ حرج کنو اندر فرمایا القتل القتل قتل قتل قلنا اکثر مما نقتل اليوم جنہیں اسان آسان ارد کی صاحب ہے کرام فرماند عرض کیتی کی نبی پاک دی بارگاہ گاہ جی اج اصا قتل کرنے آئے یہاں تو ہی ود ہو گئے آپ نے فرمایا لہ سب قتل کمل کو فار یہ کافران کا قتل نہ مراد اسے کافر دہ قتل ہو گے یعنی صحابہ نے عرض کیتی کہ اصا ہوں کافران مارنے ہاں جہاد کرنے آ. جن کافر مارنے آئے, اس کو ہی ود اسلے کافر مارا گے اسلے مار گے مسلمان آپ نے فرمایا کافر قتل کرنے میں نہیں پیا کہ یقو راج لو جا رہو آخا ہونا بندہ مارے گا اپنے ہمسایا اپنے پا اپنے چاچے دے کے پر کالس ہتا ماں یبد منا امواز ہا صاحبہ فرمان دن اثر مایوس ہو گئے ان گم سم ہو گیا کہ سارے چاسا بھی کسے کا نہ رہیا بند پریشان ہو گیا بھی انج کے ہلاک ہو گے بھی آپس جی مسلمان پراب نو تے چاچے کے تے جناب ہمسائن بھی قتل کیتی جان گے کال اکلنا و ماہ وہ کور نہ یاد کیتی یا رسول اللہ کیا اس لیے اکل والے ہوا دے صحابہ صاحبہ پوچھنے کا مطلب یہ اجنا قتل اجدا قتل عام آم بھی نو قتل کرنا ہمسائے نو قتل کرنا چاچے دے چاہتے رشتے دارے نو قتل کرنا یہ کوئی اکلے بندے دن کم نہیں صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا اس لیے اکل رہے ہوا گے آپ نے فرمایا تن اکول اکسر آہل زال کس زمان اس زمانے اکثر اکسر لوگوں اقل خس جان گیا اکسر لوگ اقلیں ہی نہیں رہن گیاں یخ لوکو یخ لو ہبا ام من سے ی سب اکثر ہوم ان ہوم آ شہ سو آ ش فرمایا اسلے لوک نسل اج ہون گیا بےکار بے اقل کسی کم دے نام روشنی سورج دی روشن دان یا دروازے تھانی اندر کمرے چی تے گرد گبار بری بریک, بریک دان دے اس روشنی چ نظر آ فرمایا انج دے کم مقل بے وقوف کے تھڈو کسی کم دے نا تے ہولے قسم دے بندے ہونگے ان نسل ایڈیا بےکار ہون گیا سب اکثر ہوم ان ہوم آئے وہ بہتے انہوں نے گئی ہوئی کہ اڑے وڈے کم کرنے پائے لیکن لہسو آش ہے کسی کام بھی نہیں ہوسے طرح کا انہوں کو ایک حدیث مبارک تشری باد کرنا یہ دوسری بھی سنا لینا تحقیق جن سفیان سہ بھی فرم کالا کالا رسول اللہ, صل اللہ علیہ وسلم ستتا نیا انج فیتنے ہون گے جے سیاح اندھیری رات دے ٹکڑے ہوں کیا مطلب جی اندھیری رات دستا نہیں او بند فیتنیا ان فتنیا دسے گا نہیں کی کرنا کرنا دل ا جان گے اس لے دس دو مر راجو لو کسپد میں جباہ فرولی سیران بندے انج ٹکرا مارن گے جیو ڈگے اپنیا ٹکرا مار دی یعنی کیا مطلب کہ ڈگے جیسے آپس بھڑتے ٹکرا مار دینوں ان بندے آپس ٹکرا ہی مارن گے تو بھڑن گے یوس بہر راجو لو فی ہا مسلم و یوم بندہ صبح مسلمان ہو سی اور شام نافر ہو جا سی و یوم سی و یصبح بے شامی مسلمان ہو سی تے صویر کر سی تے کافر ہو سی فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ فقیف نسعنع اند ذالکا یا رسول اللہ اند حالات چاہ سان کے کرام آپ نے فرمایا ادخلو بیوتا کب آپ نے گھرانج بڑھ اد خلو کم اپنے گھرائیں چڑ جاؤ اکھ ملو وکر کم آپ گم کر دو کچنے والے پارٹیاں آے نہیں نا اد گم ہو جا ان نگاہ چ راجل من ان دخل على مسلم افرائے قال رسول اللہ سلم فل یوم سکھ بے ہی حضور جی گھر چی والا امن مڑ مارستے گھر چالا امن مڑ کے کرام سرکار نے فرمایا ہاتھ اپنا روک لیا جے جی. اللہ دتل قتل والے بنیا جے قتل کرنے والے نہ بنیا رام فیا کو لو مالا کو دمہ ی ربہ یقرو بے خال ہی فتح جے بل جہنم فرمایا بندہ اسلام دے کبے چ یعنی اپنے اسلام سے امل پیرا ہے محفوظ ہندہ ہے پھر ہے, ہے اپنے دا مال اس کا ہے خون رب اپنے دی ہے نافرمانی خالق اپنے کردر تہانم لازم ہو جاندی اسلام اج جہنم جہنمن ٹر گیا ایک کام کردیا یہ دو احادیث مبارکہ سڈے ایس وقت دے حالات دا منظر بھی پیش کیا کر رہی ہیں اور سڈے واسطے راہنمائی بھی پیش فرما رہی ہیں اس وقت فتنے ایویں دیں رات ہنیر دیئے نا تے کچھ نہیں دستا تعلیمی فتنے حکومت دے فتنے دے فتنے ون سمنے فتنے ہی نے دا بندے پتا ہی نہیں لگدا کہ یار اس لیے کفر کی ایمان کی ہے حلال کی حرام کی کرنا کیے, نہیں کرنا جائز نجائز دا کوئی پتہ رہتا ہی نہیں اور جسے یہ ہلاک ہو جی اور اسلے سمجھ ایمان نہیں رہا جس لیے ان دیا کیوں کہ ایمان ہے نور فیتنیا نو آخیا گیا ہیں گوکرات دے ٹکڑے ایمان ہے روشنی مطلب یہ نکلیا جدو دل ان دے ہو جان گے کہ انہا نو تھڈو پتہ ہی نہیں رہنا کفر دا ایمان دھے دا جائز نجائز دسلے سمجھ لو کہ ایمان اندر ختم ہو گئے جے ایمان دان ہوتا تو ضرور پتہ لگ جاتا کہ اسا اس پاسے جانا ہے یا نہیں تا کر کے نبی پاک نے فرمایا بندے ٹکرا مارن گے مڑنگے کاندیاں گو ڈگو اے فلانی تنظیم سپاہی اٹھ پی فلانی اٹھ پی فلانی اٹھ, پیت فلانی اٹھ پیت پی تو پی بھڑتے جناب اے پیپل پارٹی ہو گئی تو پے دے اے مجرم لیگ ہو گئی تو پی بھیڑ دے سکولی اج فلانا جناب پول توڑ فلا ل حکومت نو ماری جکمت ان جناب یہ پٹانے بلوچی آپ پسے پہ لڑائی یہ اے, تے اے اوے لانتی فتنے نے جہے رات گوک ہیںری دے واگ جنہ نے نبی پاک نے فرمایا جنہاں دے اندر نبی پاک نے فرمایا سویر مو منو سی شامی کافر شامی مومن پہلی حدیث پاک جہی سنائی اس دے اندر حضور سرکار نے دسیا دس کہ اقل خس جانی کی ہونی وہ اقل خسن دا مقصد بھی ہو یہ ہوئی ہے کہ ایمان دا نور اندر خس جانا ہے جس کی وجہ سے وہ اقل ہی نہیں رہنی جیڑی سمجھے کہ اصل جا قدم اٹھانے پایا کل واسطے کا اٹھا یہ سمجھے نہیں رہن گیا ایس وقت ایمان اقل ہی ختم ہوں میں موٹی جی گل دسنا اس اقل دے ختم ہون دی اس ویلے دی مثال لے لینا ملا ملان کی کھڑے نے جلوس کڈو جمے دہاڑ اج جلوس کے تاں تلسان باہر آئی بیٹھی ہیں جگہ جگہ تے کھل رہی ہیں پہ وکیل ججاں وکیل امریک جائز نہیں ان کے وکیل انہوں نے ایلان ہے جلوس کڈو یہ کازی ولو بھی اعلان ہو گیا کہ بس جلوس کڈو تو فلان کرو تو جناب ہو. کیوں بھائی افتخار چوہدری چیف جسٹس اتر گیا ہے عدلیہ جو ہے یہ اس کی توہین ہو گئی ہن دنیا کے بدترین کھوتے کٹھے کرو نا تے اے وکیل جلوسی کنجر بنتے ہیں ہوں یہ بندہ یہ پوچھے بھائی اتنی اتے انصاف ہوا کدو ایسے وسال تم دینا ایک حضرت سیدنا ابد اللہ بنے امر صحابی رسول سر کسی کوفے دے رہے نالے بندے کوفے کے رہن والے بندے نے انہوں مسئلہ پوچھا ضرور یہ دسو حج کردہ بندے کو مچھر مر جائے تو کی سزا ہے وہ مسکرا پائے تو فرمان لگے واہ بھائی واہ جہی قوم نے نواز شاہ رسول اللہ کا خون روڑ دیتا ہے اج مچھر کا پوچھنے اتھے جس قوم سے پورے ملک کے اندر چود گھنٹے رسول کریم سرکار دے دران دین دا خون رڑتا ہے اتے کفتخار چودھری رونا ہے سال ہو گئے ڑا ظلم کوٹا چ نہیں ہوں تھان کچہریوں نہیں ہوں کہ نہیں ہوں خود قرآن مزید ہٹیا یہودی اگے ودیا پیا ان سر کازی دسیا نہیں جدو ایک چودھری ہٹ گیا تو اٹھ پائے چودھری ہٹ پیا چیف جسٹس نو ہٹا گیا ہے یہ عدلیہ کی سراسر توہین ہے یہ ہمیں گوارا نہیں ہو سکتا میں بئیمانا پوچھنا بئی مانو ایک عدلیہ ایک توہین ادلی تو اٹھ پائے ہو تو عدل دی توہین تو چروکڑی تھی تبج نہیں فرمائی نے سوچ کی گل ہے یار وہ ادلی آئے نا عدل ہو عدل نہیں تے کوئی غم نہیں عدلیہ دا ایک بندہ ہٹا تو غم چڑھ گیا ہے فکر لگ گئی ہے پاکستان اجڑ لگا ہے برباد ہونے لگا ہے بس اٹھ بابو! معلوم ہوا انتوں پتر دے پترا کا اصل مسئلہ یہ نہیں ان اصل رولا ہے انہوں اکلان ختم نے ایمان ان ختم نے اے خود اوہی فتنے نے جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ سویرے بندہ مومنٹ شامی کافر اس سب جنہوں شامل کر لے اپنی تحریم ایمان لے میں فرمان رسول وڑ جایا جے نبی دسیا اس تحریاں تنویم جنیاں اٹھن گیا شیطانی جلسے جلوسا والے شریق نہ ہوا جے گھر چڑ جایا جے نبی جے جے. تو دا فرمان ہے سونے نبی نے کہڑی ہدایت ساری نہیں سدکے جاوا اس سونے کے علم تو سدکے جا ان کی مہربانی تو یہ نہ کہ اپنا خدا دے دل سینے سینے مبارک کس رکھ گئے نہ جڑی جہی کی امت نوڑ سی وہ گل بھی دس گئے کھول گئے اور قسم خدا بھی کر کے انہیں ویک لو جنہیں ملوڈے مل تھڑ جلسے جلوس توڑ پھوڑ ساری نورانی ہر طرح کے بندے ہر طرح کے ملا کرتے رہنے لیکن یار میرے ادرت صاحب پڑھے تو کو کونی نہ انہوں مصنف مسنف ابن ابھی صحبہ پڑھے نہ انہوں بخاری مسلم وڑھی لیکن ایمان نال دسو آپ آدھے آئیے پہلے دن سبق پڑھایا کہ جلسے جلوس حرام نے توڑ پھوڑ حرام ہے ایمان لال دسو اور اللہ تعالی نے فضل لال آپ نے کبھی بھی اپنے عقیدت مندا نو اجازت نہیں دتی کہ جلوسے شریق سے جلسے شری کو پھوڑ کرو ہڑتال کرو فلان کرو نا میری گرفتاری دے دوران بھی حگرت صاحب نے ایمان نال دسو کسے نو کوئی جلوس کٹن ہے حالانکہ اس دوران ایجنسیاں والے حقوق ایجنسیاں والے بندے آ کے دہ دین سر جلوس کڈو کئی وارڈ سامنے آدھے سن تو آدھے سن آن کے جلوس کڈو یہ مطلب یہ نکل کہ حکومت فتنے ان فتنیاں کڑپائیں چار خود چاہتے نے کہ جلوس ہوڑ فوڑ ہو فساد ہونا ہو. کا مقصد ہوں دوڑ فر سٹو تاکہ جیل بھی بری جانے سڈے ڈیڈ بھی بھری جان قوم تنگ ہوے پریشان دوسرا مقصد ہے سڈے تو سڈے قانون سڈے نظام سڈے ظلم تو انہوں دی نگاہ پھری روے تے ادھر ہی مرے رہ تیسرا دین دی گل پاسے آسے آنی نہ انہوں اس پاسے لاؤ اور سنو ایسا قدم حکومت اٹھا دی ہے جس قدم دا نہ, دین اج فائدہ نہ دنیا مسلمانوں سڈا اسلام ایڈا بے وقوف مذہب نہیں نہ من دالک جہاں مسلمان دا قدم اٹھا اٹھوے جس قدم دے اندر نہ دین دا فائدہ نہ دنیا دا فائدہ قسم خدا دی کر کے آنا اسلام جدو قدم اٹھا ایسا قدم اٹھو جس ن ان کا کی فائد کی بلا ایمان نال دسو ستوجا اٹھنجا سال ہو گئے پاکستان نو ن جلوس کٹے تیا جلسے تیا ہڑتال کھ کا فائدہ ہوا الٹا دین دا بھی نقصان مسلمانوں دا بھی نقصان دنیا دا بھی نقصان کافر بھی ہستے ہونگے کہ اڈے چکل نے مسلمان اصل جو یہاں نایا جیڑی گلتے اے چھتی لگ گئے نے میں کسمیا پہ سڈیا سلاف امت تو جلسے جلوس ہڑتال ثابت نہیں کر سکتے یہ سب یہودیاں دا بھیجیا سودا ادھر آئے ساڑی سلامت کوئی ہڑتال نہیں کوئی جلوس نہیں ہاں جلسے اسلام دی عزمت دے عزمت بیاانے دے حق دے سمجھا من دے حق دے پیغام پہنچا یہ اسلام چینامن طریقے نا لوگ کا نو حق دسو تنقید کرنی ہے حکومت تے تنقید کرو تنقید ہو بے تے حق دے دائرے رہ کے ہو بے ایوے نا تے مون دے وچو ایوے بکی جاؤ تے سور کوئی نہ ہو وے آنے کی پیان ہو وے خلاف شرعہ نہ آسان تنقید کرنے ہیں حکومت تے روزانہ تنقید کرنے ہیں اللہ تعالیٰ دے فضل نہ اور کردے روانگے اور ہر بندے دا ہر شہری دا حق ہوندہ جی میں حضرت صاحب فرمان دے پھر اتوں ہوگی بھی جمہوریت جمہوریت تھی پیڑ کر دے دی ہاں ایڈا کھلا کھاتا ہوں جمہوریت اتنے بابا دوسری پارٹی نو جی مرضی تن جاؤ دوسری پارٹی دے خلاف جی مرضی بولی جاؤ سب کھلا کھاتا ہے آزادی رائے ہے آزادی خیال ہے بلکہ جمہوریت اس تو بھی اگے کام ہے ہاں. جڑا اسلام ایچ نہیں ہو جمہوریت بھی آئے میں وہ جمہوریت جائے کیونکہ جمہوریت اسلام مت ساتھ من جو اسمبلی دے اندر جتیاں پولی کرسیاں میرے جلسے چی نہیں چلے میرے جلسے کدی نہیں چلے اتے ایک پارٹی ہوئی حکومت دی ایک ہوئی اپوزیشن اپوزیشن کا معنی مانا ہے مخالف اپوزیشن مخالف زمانہ کا مانا ہے مخالف ہے تو مخالف پارٹی جڑی ہے جمہوریت انہ باقاعدہ ایک وجود بنا کے تے سامنے بٹھا دیتی جاندی ہے کہ آپ مخالف ہیں بولیں <وضلح> <سلام> یعنی باقاعدہ طور کہ <وضلح> <وضلح> بنا کے مخالف ہو بٹھا دے سامنے تے آدھے نے بولو تے جو جیت آدھا بولو بھاویں نہ حق بولو تے بھاویں حق بولو میں سچ بولو تو میں جھوٹ بولو وہ او پھر انی ہوں دی مخا... او جو مخالف انہیں مخالفت کرنی ہوں دی. حکومت جے کرے صحیح تو وہ غلط ہے حکومت کرے غلط گل ہر او غلط نو آکی جان گے سی بھائی الٹ جو چلنا ہوں فرق کرو اگر حکومت کہہ دے بھی نا ایخالفت اتے کہ اگر حکومت کہہ دے کہ جتنے اپوزیشن والے نے سارے ہلال دارے ڈسک کھڑکان لگ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں مخالفت ہوں جمہوریت اگر وہ فرد کرو حکومت والے کہہ د بھئی جتنے اپوزیشن میں بیٹھے ہو سب کپڑوں میں ہیں وہ نو ہم ننگے بیٹھے ہیں ننگے بیٹھے ہیں تم کیوں کہہ رہو کپڑوں میں ہے نہیں اینی شدید مخالفت ہوتے ہوتی اچھا ادھر تو شدید مخالفت چل جاتی یار پتہ نہیں یہ سمجھ نہیں لگتی بھائی ممبر سے کہ کے میرے وا کچھ اچھی گل چکرے تو پھر اتے آتے نے حکومت کے خلاف بولتا ہے لکھ کر دے دیں کہ اب آئندہ کے لیے نہیں بولیں گے ادھر جتیاں قبول کرسیاں قبول گالاں قبول واہ واہ جمہوری ڈرامے بازو واہ ادھر اتنا کچھ قبول ہے ادھر خالی بولنا قبول نہیں کیوں وجہ کی یار کدی اس تے پہنچے جے وہ میں سمجھانا حکومت سمجھتی ہے بھاوے پے مارے نے جتیاں باوے کرسیاں بھاوے جو کچھ ہے تو یہ بھی کنجر سڈے جمہوری نے نا نظام سو من والے نہ ہوں و جو شریک ہے جو مرضی پہ کرنا سا نظام تے تلنا نہیں کوفر قائم رہنا اسا ہاں کفر دے پورے نظام تو مکمل طور سے باہر جدو اصا کرنے تنقید بھاوے ہوں دیے جتی دی تھا تے کرسی دی تھاں تے خالی زبان ناڑ تے ہندی بھی حق کے وہ آدھے نے گیا لے گیا گوڑیوں گٹیوں لے گیا یہ جڑا بول دے پہ آئے تے قوم نوں ساڑھے نظام کفر دے خلاف پہ کر ہے یہ خود شریک نہیں یہ جو دعوت دے گا تے قوم ہو جاوے کہ ساڑھے نظام دے مخالف ہو تے جدوں ساڑھے نظام دے خلاف ہو گئی تے اساں تے گئے ساڑھا نظام جو گیا تے مرہ ساں تے ککھ دے لے رہے ادر انہوں ہے نظام کے خلاف تو سور ہے نہیں جساں سور آیٹھے اصل رولا ہے نظام کا پتا ہے کہ جہی تنقید چیشتی ورگا کرے گا یہ کرے گا پورے اسلام کی گل تو پورے کوفر کی مخالفت کی گل ادھر کوفر مخالفت نہیں اتے صرف ایسنا ہی نا یہ اتر ائیے یہ اتر ائیے یہ اتر ائیے تصویر جاؤ تو ائیے رولا تو صرف ایسا وہ نہیں آتے بھی جی ٹٹی کھانے جی آسان نہیں کھانے نہ وہ آدھے تسا نہ کھاؤ سانو کھان د نہیں اصا ٹٹی کھانی ہے نہ وہ سارے جانتے ہوں نے بھی رولا صرف گند کھان د راضی ہے پر سانو کھان دس آ سان جب رولا آنے وہ جان دے اسا یہ آنے کے تٹی کھاؤ ہی اے سوروال مکسما جننے اپوزیشن والے ہو مجرم لیگ اپوزیشن ہو حاکم ہاکوم پیپلی اپوزیشن ہو مجرم لیگ ہاکم جنیا تنلیما والے کاف لیگ نون لیگ فلانے لیگ جن حکومت آخالف بڑا یہ سارا منشور اکو ہی ہوں کہ جہاں اگریز کا گند تسا کھانے بھی اہی کھانا صرف منہ مار دین پرام اونتری دا پہلو مند کھاواں گے تینوں کھان دیا صرف رولا ان ہاں کے کہ دےو گند کھائی نہ اتلے کھاؤ تو نہ تھلے والے نرا گندے لانت نا کرو تو نبی پاگ دے نور تنگریزی گند کتے خدا رسول دا نور کھے تو آدھے ہیں بولنا بند کرو اللہ دا بندہ جنوب گند کی چش پہ جاندی ہے نا وہ گند تھی ہے وہ کدو روٹی والے پاس آتا جنو نشے نشے نشے نشے کا چسکا جو پہ جا ہے پیا بھاوے روڑی تو ہوں وہ آتا ہے ملے ہی یہ جہر کافر, کافران منافقین مرتدین مرتدی ٹولہ اور اے اے نا نا مرادا نو گند کا چسکا ان جدو حضور پاک دے نور دی دعوت دینے, آئے دینے ہم، یہ ہمیں دعوت بھی قبول نہیں چاہے تم جتنے میٹھے انداز سے کہو مطلب میں ہوں کچھ نہ میں میٹھا انداز اپناواں میٹھا کہ آ میرے پاکستان اے ہم وطنوں تنظیموں جماعتوں والے بھائیوں یہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو اور برائے مہربانی آ جاؤ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف انہیں موڑ بھی آخرا ہے پابندی لگاؤ بولنے پہ پابندی ہونی چاہیے یہ سانو دعوت دہ کیوں ہے سمجھ لگی نہیں ہوں دوستوں اگلی گل میری سنو ان بے وقوفی اکھے جی ہندو چھوٹا جسٹس سی. چیف جسٹس سی. نائب کی نام انہوں دسیا نے بگوان داس اللہ خدی لانا تے ملا ان ملوڈیا لانت جنا جمہوریت نیا بٹا گول ہوگوان دا, دا ساکھے سی نائب چیف جسٹس تے حکومت کا منصوبہ یہ سی کہ ہوں وہ چیف جسٹس جہا افتخار چوہدری انہوں ہٹا کے تے بھگوان نگے کرو سن جی میں گل میرے سونا نے چاہی ہونا ایویں سی نا بھائی وہ بھگوان داس نتے لیاؤ نے چیف جسٹس بناؤ نے ہوں جناب اتے مولویا کی رگ اٹھ پی حرکت چی رگ بے گیرتی والی بغیرتھی تو رو ہی نہ کی اٹھنی وہ بےغیرتی والی رگ ان ہل پی ہاں بھگوان داس جو ہے وہ چیف جسٹس بن رہا ہے میں کیا پہلے تے تاہنتی تسا اے سوچو تھی بےوقوفی تو مینو تاج ہے کہ تا ملک مسٹر جناح ایڈا لانتی بنایا ہے کہ جس ملک دے اندر قانونی لحاظ دے نال بھگوان داس خطری چیف جسٹس یعنی کیا مطلب ہو کہ وڈے تو وڈا عدل و انصاف کا فیصلے کرنے ختری ہے ملک اسلامی تے قانون اسلام تے فیصلہ ہے قرآن والا قرآن کا فیصلہ خطری کرے گا اور کتری تو قرآن ہاتھ لاؤن کی اجازت نہیں کلا سکتا ہندو قرآن واد سکتا ہے جڑا پلیت ہاتھ نہ لا سکے وہ فیصلہ کرے اچھا ہوں ظاہر بات ہے ظاہر بات ہے اینا مطلب یہ نکلا تے مسٹر کیتا جناح دوں آنکھ گیا انہیں آخیا سی نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا ہوں وہ او ہندو جڑا ہے کیونکہ شہریت کے حقوق اس کو کہتے ہیں حقوق کے شہریت حقوق کے شہریت ہندو توڑے تے تے تے مسلے سب کیتے گئے برابر جدو برابر ہو لہذا جس یہ دیتے مسلا او تھے اتری بھی بہ سک لکھ لانتے جام تلک بننے میں پاکستان آکھا کے کفرستان آکھا جو اسلام دے اندر تے کافر مسلمان ایک فیصلہ نہیں کر سکتا پورے ملک کا فیصلہ کافر کرے گا تمہارا ملک سیکولر ہے پہلے دن تو جس تے مسٹر آخیا سی یہ سیکولر ریاست ہوگی اسے کے تحت ساڈے واسطے ادھر ویکو بھاوے آئے بھگوان داس بھاوے آئے شیتان داس سارے جج ہٹا کے چوڑے بہ د ختری بہا د مجوسی بہا دہدی بہا دہ آگو کانون وہ چلا میں آن کلمے پڑن والا ہک نہ ادے ہوے ہو سارے چوڑے یہ تو ہک نو پر بھائی ایک آ جائے گا بھگوان اتلوں رہے تو کوئی کل نہیں ہوں اتنے آ لگا سیاست جاگ پئی اسلامی نظریے دے مطابق میں آنا توجہ دیگ پکی ہوے سور دی کی ونڈاستے مسلمان چاہیے یا چوڑا بولوئے جی مسلمان بیٹھے تے سارے آخنا شرم کر کر نہ مراد آ پلیت بئی ماں کوئی شرم کر قانونز کا اٹھارہ سو سٹھ دا یہ ہے سور دی دے پکی ہاں جی اتے جیڑا مسلمان جاوے گا نا اساں وہاں آخانے بئیمان نہ شرم کرا سور دے جا بھٹا سور کی ڈیگ پہ ہے جیڑا کتری جاوے گا اکھا گے بہت اچھے یہ حق کی تیرا سے چھوڑا جائے گا تو چھوڑا آخیں گے بالکل ٹھیک ہے اتے ہی بہو اور اپنے اسلمانوں گے مسلمانو یہ سور دے سوراں سور فیصلہ کران جاؤ ہی نہ جس ملک میں اسلامی حاکم نہ ہو قانون اسلامی نہ ہو اس ملک دے مسلمانوں نو حکم شریعت نبی دی طرف ہوں. کہ عالم ہوئے متقی وا عم ہوتقی پرہیزگار کول جا کے فیصلے کراون وہ جے قرآن حدیث کے مطابق شریعت دے فیصلہ کر دے دو فریق سر جھکا کے تسلیم کر کے واپس آ جان کافر تے کفر دے قانون کو فیصلہ کرا نہ جان نبی دی شریعت یہ لانتی جہ نظام چلانے نہ نہ تھا جا نہ کچہری جا تو نبی پاک سرکار دے دین دا کوئی عالم سچا لبو اندے کل جا کو فیصلہ کرا شریعت نبی قرآن دے مطابق ان سر جھکا لے یہ ہوئی تیرے واسطے عدالت یہ ہوئی انصاف کسی ہوتا میاں میاں شیر ربانی رحمت اللہ آپ کی فرما ہوں سن فرما سن بہلیو آپ سے جرال کے فیصلہ کر لیا کرو تو انگریز کی کچہریل نہ جایا کرو ایمان جایا ہو ہے اگر میاں شیر ربانی غوث زمان قطب دوران دی گل میں نہ تے جرم جرمدار ہاں ایمام اہل سنت ستاور بھی جگہ جگہ لکھے آپ نے فرمایا ایک مسلمان بینک پیسہ نہ رکھنا. اللہ حضرت نے اس وقت منصوبہ دتا شی. دوسرا فرمایا سی اللہ حضرت نے کہ کچہ پیسہ برباد نہ کرو ایک انصاف نہیں اتے کفر ظلمیں دوسرا پیسہ برباد ہوتا ہے بےترین ایڈا بے. سارا اسٹامت روپیہ پانچ سو جے جی کچہری جا کے تصا درخواست بھی دینی تو درخواست بھی مفت نہیں دے سکتے ابھی بھی کچھ لگنا ہی ہے سدکے جا اسلام دا انصاف ہمیشہ سستا ہے ادھر انصاف نہیں ظلم ہے تے ظلم بھی مانگا اسلام انصاف ہے تے وہ بھی سستا کیسی عجیب گل ہے کیسی کم بخت قوم ہے جہی ظلم مہنگا لو انصاف سستا نہ لو یہ مطلب ہے پھر اصا ل آئے کلیا بارے حضور نے فرمایا کہ اقلا خانگی خس گئی ہوں نشان دینا کہ اگر میں کہے دیا کہ یارو فیصلہ کراست حضرت صاحب کو آ کرو میرے کو آ کرو یا میں دسنا فلانا مفتی صاحب بیٹھا جا شہر جانا نال ہے تو ڈنڈی بھی نہیں مارے گا حق کا فیصلہ کر دے گا اندر کول جا کے فیصلہ کرا دیا کرو تھا کچہری جان کی نوبت ہی نہ ہومان ہی بچے پیسے بچے انصاف ہی ہو سب کچھ ہونا بابا کہ مننا اتے صرف جوت چلتا چند کتنے گزاری یہی رات وے جب پولا بکی چوجد پھر آدھا آئے سر آئے اس قوم نو جتیاں کھان دا چسکا پہ گیا میں قسم خدا دی کر کے آنا یہ قوم کارا کر لو نا تے تے تھانے آپسے اوے سفے ماتم بچ جائے وہ آخر ہے یہ سیا کر کہہ دتا ہے سڈا واہ واہ دپا چلیا سی بنیا کی اس ظالم جڑے انصاف دن کے بہانے آلم دے سارے ظلم کھڑے ہونا صرف اور صرف بے وقوف قوم دی بے وقفی اے حکومت قائم نے میں کسمی پیا جب قدرت میری جان ہے جی میں سونے نبی پاک نے فرمایا تن سہو تم سہو لکسر آلان اس زمانے دے, دے کے دے اقل دے خوش جان گے یہ اقل خوشی کھڑی تاہم نے جدو سانو آتے نے مینو اگلے دن بندے آخیا اسمبلیے جا اسمبلی جا کے تو اتے گل کر میں آ جی میں بگیاڑا کول جاواں تے جا نو سمجھاواں کہ بگیاڑو بکری نہ کھا دی کروتری سور دے سور دور بیٹھ بگیڑ ان نو سارا پتا ہامی کفر دے محافظ کفر دے کوفر آخان نہ کرو کیوں میں بد بختا بے وقوفی اسمبلی بنتی ہے بے وقوفی حکومت بنتی ہے اسان نو نہیں آکھنا تسان ظلم چھڈو اسان بکریوں آخنا ادھر جاؤ ہی نہ اگو بگیاڑ پے جے سمجھ نہیں آئی تر آخر میں جا بواں جہاں میں پتا جہا اتے بول د جڑا اوے بول لینا یا ادر تن چڈتے جب رشمی ادر پے کن کیڈر بننے والے ادر پے جنہ ایویں ہے بھی حالانکہ کفر کے نظام درچ سن لیکن ایویں کوئی بلدی پھر گل ان کے منہ چویں نکل گئی ہے پارٹی بیس دچی چل حقوق نسواں بل دیا کنے دے کے باہر نکلا نورانی صاحب کی نکل نہیں آئی اسمبلی میں مرو تصا پتا نہیں ہاں یار اپنے نور رہے سن نور تو نورانی ہاں اللہ تعالیٰ قبر اتھ نور ہی سٹے یاد سکنے بس بخش نورانی صاحب دی بہن ہے نس کے آئیے چون. اسمبلی چونی چون. ایمان لال دسو کی آئیے اس واسطے کہ یہاں پر تو بات ہی نہیں سنتے یہ حقوق نسماں بل جو انہوں نے پاس کیا ہے یہ تو نہ کا بل ہے لہذا ہم نہیں رہتے اندر میں کیا پتر ہوں نکل آئے ہو. نہیں رہتے ہاں میں کہاں سیانے نہیں آئے ہی نہیں جگن کے پترو ادر جا کے باہر نکلے تو کھاچی ہوئے نا اللہ تعالی کے فضل نہ باہر نکلے باہر عزت نہ لگے پھر وڑ میں آئے نکومت والے اتنے آئے لکھ کے دیو. او دو جلو کہ لکھاو بیٹھے جو ساڈا توڑ فوڑ یہ بو. اصا دے اے دے آئے کھلے جی لکھواو اصل اللہ تعالی کے فضل شری لہارنا حرام سمجھنے اے سونے نبی فرمانوں سمجھنے والے اب کوئی چکل تھوڑے آ احسان حضور ہے وہاں ہمیں ان کی تابان لےیاں واسطے نے شیخ کامل لبا ہے میں دین کامل لبا ہے میں دورا تے ناکس دین پڑے جڑا ہے او اس لئے اللہ تعالیٰ دے فضلنا رکھ دائی نہیں تے نا میرا مطلب ہے اوزین رکھنا دورا ہے جی اس واسطے احسان تے شریل حضنا ہر تالو گئی جلوس کردن کے مار کوٹووے گی او درو مرن گے درے مرن گے مار مر کے اندر جان گے جدو اندر جان گے اس بعد پھر یہ ٹر کے جان گے حضرت صاحب جانے کرو تھی مہربانی بندے باہر کٹ دو حدرت <laughs> <بھی دے> <laughs> صاحب <laughs> <laughs> <laughs> جناب تاری مہربانی جناب ویک لا لینی وہ وکیل وکیل بڑا سیا شمار کر دی قوم آدمی فران اور میرے نزدیک اللہ معافی جنہ جج وکیل دا ٹولا چگلے دا ہی کو ایمان نا نبی پاک سرکار نے پاگل فرمایا ان جڑے دے طریقے نہ چلا میرے سونے نبی سرور علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا ہے کہا تین جراہ آل اللہ تعالی میں نمارت سفہ اے کا جڑوں تینو اللہ تعالیٰ پاگلا بولفا چگلا دی حکومت تو اپنی پناہ دے سونے نبی سرور نے خود فرمایا یقور امر آدی و لائک تد تنو ن بے سنتی وفی وایت لا لایق تد لو بے حد یلا یس تنو ن بے سنتی کما کال سونے نبی نے فرمایا بادشاہ کیا حکومت بے وقوف کہڑے امر گے جڑے میں محمد طریقہ شریحت چل دے سمجھو ایمان نال دسو ایک بندے کا لیڑا پلیت ہو جائے لیڑا گندالی بہ کے دھو لگ پہ وہ چگڑ کا پتر ہوا کہ نہ ہوا چگل دیا پترا گند لی پلیت جو دھونا ہی تو پاک پانی لب نالی پانی لیک کتنا ہونا معاشرہ جو پلیت ہے پاک کرنا کرنے انگریز دا پلیت قانون ہے تو نالی دا پانی ہے شکل کے پترا نو کون دسوشر پلیت قانون چڈ کے قرآن دا پاک قانون لیاؤ سمجھ آئی کہ نہیں آئے ہاں سب گٹر کیڑے نے اترے کی پتا ہوں دوستو اگے میرے پاک نبی نے فرمایا سونے نبی نے انہیں پاگل حاقم کے بارے فرمایا مندا خلا لمان ہوم ملا دل مہم فلے سو منی ولست منهم پروایا جہاں بندہ پا دے کول حکومت والے انہاں جاوے گا انہاں دے جھوٹ دی دے تصدیق کرے گا انداز کرے گا نہ میرے نہ میں محمد میرا ماں بلا یار دونار کر کے متارا دل میں محمد دہلے کو فل سے کدی نہیں آنگ گے کے سونے نے فرمایا ملم جد خولا لائے کوڑ انکم گئی نہیں ولم یو سدک بکل دے ان دی تصدیق کرے گی نہیں ولم یو مالا ظلمہم مہم دے ظلم کی امداد کرے گا نہیں کیا مطلب نہ بھرتی ہو نہ نا دے جھوٹ ظلم ہوئے نہ انہوں دے جھوٹ ظلم کی تصدیق امداد کرے سرکار نے فرمایا میرے لیے میں محمد آنگ گے میں محمد ٹولہ لا کے کھلو ہوا گا سمجھا ہی نہیں, نہیں دی مردو نے مطالعہ پاکستان جڑا چھاپیا جہی تعلیم دے, دے, دے نے حکومت دی ہر کول مار جھوٹ دی امداد پوری تو تصدیق کی ہاں وہ خدا دے بندے یہ چگڑ حاکم نے چگل حکومتوں نے سیانے ہوں ہزور کا راہ نہیں آئی نہیں اور سنو ہوں توڑ پھوڑ ہوئی گل سمجھ جی کسے دا کسے دا مال نقصان ہویا تو میں نہ سور دے سور ملوڈیا کول پوچھنا یہ جلوسیا شیتانوں دے کولوں وہ پترو اے دسو بھئی بھائی تے تے تٹیے بکری تے نا دسو بھئی گسا حکومت تے عوام دی شار دیتی اور وہ او وکیل جڑے نے وہ ایڈے سیانے نے وہ پتلے بنائی کھڑے تھے سپریم کورٹ کے اگے وہ پتلے تے تک گسا کھنڈے کا کافر ہستے کا کافر کی شیطان بھی ہستا گا ہوگا وے نہ مرادو پینٹو محکمہ ہے ہی پاگل دا پتر پینٹو محکمہ ہے ہی سارا پاگل دا پتر کوئی ایڈے چگل نام مرادو بھی جدو ساڑیا تو کٹیا پتلا انا فرق پینا وہ تو اللہ کا بندہ حکومے حکومت تالے تو یہ ہوتے ہیں نا, نا, نا اے اے جی سیاسی یہ جڑے جہاں سیاسی یہ ہوتے ہیں یہ لڑ مار لیے نا تو یہ فرق نہیں پہنتا یہ ڈکار لگنا یہ آ رہے سمجھتے نہیں استعمت آنی جانی شاید بندہ ڈیٹ ہونا چاہیے امان لال یہ جتیاں مار لیے تو یہ فرق نہیں پہننا دسو کئی ناظم کئی ایم پی پتہ نہیں ہر الیکشن نے کٹی دوم پارٹیاں لڑ پہ پوس آ جاتی ہے فوج آن کے لمے پا کے جلال پور بٹیاں ناظما نمیدوار فوج نے آن کے لما پا کے سڑک کے اتنے کٹیا لیکن اٹھتے گئے نے مڑوں میں وہ ہال تک فوٹو کھلوتے ہوں جا کجرا نو جتیاں پہنتے پرواہ نہ ہوتلے کٹنے والی پرواہ ہونی میاں خدا دے تھوڑے نبی پاک دا فرمان سچے اپنے اس ہاتھی رابر دے پیچھے چل کے خبردار کسے تنظیم جماعت نہ جائے کسے جلوس نہ جائے جی کسے ہڑتال شریک نہ ہوا جی ہاں اپنے بوہے بند کر کے گھر بہجو جی حضر سرکار نے کیا مطلب اپنے کام تے او در توجہ کرو ہی ایمان دسو میں ایس ایس بارے صحیح رہنمائی کیتی ہے یا نہیں کیتی شاء اللہ حل اس مسئلے اندر میں جنی ایک سمجھ رکھتا تھا اللہ تعالی بال گائے دندار نبن سا تو گواہ ہے جی نہ مگلے دن ایشا تو بعد منگلے دن ایشا تو بعد انشاء اللہ عزیز بے گم کوٹ جامع مسجد مانی ایشاہ بعد جلسہ اسی سنگیل سی کل ناجی نہ لائیے تمے کدی اور تربوز توڑ مکے لے جائیے oh پائے پرشک سلامتی کوئی او منڈنی ماں تیسر منی اس کو اس گو منڈنی ماں تیشرمان دل نئی جسم نل تھو یارا عشق بچا ایمان نبر نہ کئی میرا اسک سلامتی بہو بہو میرا عشق سلامتی لکھی بہو مہمان لگیا پروئی All right. <laughs> مردان